بہرل ٹیکسٹ میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کیا جھوٹ بولنا حرام ہے اس کا جواب انہوں نے چاہا ہے جی جھوٹ بولنا حرام ہے کیا میرے خیال میں حرام چیز پر ہی اللہ نے لانت کی ہے حلال چیز پر اللہ لعنت نہیں سکتا لعنت اللہ اللہ پر اللہ کی لعنت تو جائے چیز پر تو اللہ لانت نہیں کہے گا نا تو اس لیے میرے خیال میں حرام پر اللہ نے لانت کی ہے تو چونکہ لانت بہت بڑا لفظ ہے لہذا جھوٹ بولنا بھی بہت بڑا حرام ہے یہ ستر قبائل میں سے ایک کبیلا گناہ ہے جھوٹ بولنا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیات یا آیات المنافک اربا ایک ربیس میں ہے آیات المنافک صاحب منافق کی آئے نشانیاں تین ہیں دوسری آیت میں چار ہے راہدہ کا زابادہ جب کلام کرے تو جھوٹ بولے ایز آباد اخلاقہ جب وعدہ کرے تو وعدہ کرے ایزا اوٹو نا ہائنا جب اس میں پاس اٹھانے پکی جائے تو خیانت کرے ایزا خاطانہ شاتا نا جب وہ لڑائی جھگڑا کرے تو گالی لوچ دے تو یہ چار چیزیں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مناسب کی نشانیاں دلائی ایک اب اسی میں آکا چلتی تھی کہ ارے آکا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ رہا کہ ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے غلطی کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فراہم نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اس لیے مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول لے جھوٹ بولنا بہرحال حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے ہاں باقی کا جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے مثلا دو مسلمان بھائی لڑے ہوئے ہیں یا میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں یا بہن بھائی لڑے ہوئے ہیں تو ان کی سلح کرانے کے لیے کوئی چھوٹا سا جھوٹ بولنا پڑے تو وہ رکھا جی مجھے گالیاں دیتا ہے ارے نہیں بھائی گالیاں کب دیتا ہے وہ تو آپ کو دھو دے رہا تھا میں اس کے پاس رکھا وہ آپ کو آپ کی تعریف کر رہا تھا ہے جھوٹ رہی بھی تھی لیکن یہ جھوٹ جو ہے یہ آقا اکاشی نے اس کو سباب فرما دیا آج کل ہم جھوٹ بولتے ہیں سورا کراتے ہوئے دو دو لیکن الٹ بولتے ہیں وہ اچھا کہہ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں جھوٹ کا بنا گلیاں تو بھائی وہ آپ کو بہت دیتا ہے آپ کو برا بتا بہت آپ کو کہتا ہو تو کہنا چاہیے نہیں کہتا اور ہم الٹ کر دیتے ہیں پیر سب کو ملانے کے لئے ہم جدا کرنے کے लिए جھوٹ بولتے ہیں ملا نے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے اور جدا کرنے کے لیے سچ بولنا بھی جائز نہیں ہے